السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدية هدية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والشر الأمور مرتفاتها وكل موضفة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن يعصى الله ورسوله فقد بلدا بغواك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد منيل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ربنا إبراهيم إنك حميد مجيد اناك لا نعلم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هند يرفعه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السجدات ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ربطرميل كان بضرب ومعاذ من جلل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے سنی ہے جامعہ میں حسن سند کے ساتھ مذکور ہے اور بعض نسلوں میں اسے حسن اور صحیح قرار دیا گیا اس کے رابطی قدیم صاحب کا نام ہندوفار قبیلے سے تعلق تھا اور یہ قدیم السلام صحابی ہیں اسلام قبول کرنے میں ان کا پانچواں نمبر ہے پانچویں ترتیب اسلام قبول کر کے قبیلے میں لوٹ گئے اجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں نویر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے عمر کا باقیہ حصہ مدینہ ہی میں گزار دیا ان کے منعقد میں نویر اسلام کا ایک فرمان ہے یعنیش واحدہ میں جمور تو وہدہ ہو یوں بڑھتے یوں عمل اکیلا زندگی گزارے گا واقع عمر کا آخری حصہ روضہ مقام پر تنہائی میں گزار دیا تھا اپنے اہل کے ساتھ وہدہ اور اکیلے انتقال کریں گے اسی روضہ مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور جہادی لاکھوں وہاں سے گزر رہا تھا جس میں نبی تھے جنازہ پڑھایا جو قیامت وحدہ اور قیامت کے دن اکیلے اٹھائے جائیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بار آماز اور کے بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور ان اکیلے کے عمل بہت سے قوموں پر بھاری ہوتے با صحابہ یا بعض علماء ان کو ان بھی اعتبار سے جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے برابر قرار دیتے تھے سیدیر اسلام کے عظیم صحابی ہیں آپ کے بارہ میں نبیر اسلام کا فرمان ہے معذل میری پوری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم جبل ایک عورت اس میں ارشاد ہے کہ اتنا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 یہ بھی مصنوق جہاد تھے ایک علاقہ امواس وہاں یہ موجود تھے اور تعاون پھیل گئے تعاون کے مرض میں یہ فوت ہو گئے صرف چونتیس سال کی عمر میں وزیر اسلام کی حدیث ہے اور شہادت کہ تعاون کا مرض شہادت ہے المترون شہید جو شخص تعاون زدہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے شہادت کی موت کا شرف بھی حاصل ہوا دونوں سے حدیث کی رابطی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے تقوا کے ساتھ رہے سید الحاسن ہے تمڑ ہے کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً کوئی نیکی کر لو وہ گناہ کو بٹا دے گی الناس ناظر الحاسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو اور اچھے اخلاق کا معاملہ کرو یہ مکمل حدیث ہے یہ حدیث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 اس کو اللہ کی حیا ہے نہ لوگوں کی حیا ہے یہ مجاہرین ہیں جو برف ریام دند پھرتے ہیں اور حصیتوں کا ارتکاب کرتے پھرتے ہیں یہ لوگ بخش کے مستحم نہیں ہیں اور مجاہر کی دوسری تفصیل یہ ہے کہ گناہ تو چھوڑ کر کیا اور خود ہی اس گناہ کی تشہیر کرتے پھریں لوگوں کو بتاتے پھر کہ رات ہم نے خلا کام کیا خود اللہ کے سطر کو اللہ کی پرداپوش تار تار کر دے رب نے گناہ کا اظہار کر دے گناہ کی تشہیر کر دے یہ بھی مظاہرین ہیں اللہ کے یہاں یہ بھی بخشش کے مستحم نہیں ہے اتنا خلّہ خیتما خود کا جہاں بھی رہو تخوا کے ساتھ رہو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 منظور آ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے تمام اولین و آخری کے سامنے ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گی کوئی نیکی کسی کام نہ آئے گی بکھر جائیں گی پہل جائیں گے بالکل بیکار ثابت ہوگی بندے کے حق میں کتنا کارآمد نہ ہوگی صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے پارسا بن جاتے تھے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑ لیتے تھے لیکن قانون داخلوں میں محار انتہا کو ہے لیکن جب خلبت میں ہوتے اکیلے ہوتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے اور چن چن کر معاشیتیں کرتے گناہ کرتے کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر بارسائی کا روح ہے اور تنہائی میں جب لوگ سامنے نہ ہوں صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے بدترین روح گناہوں سے بھرا ہوا پارسیتوں سے بھرا ہوا تو اللہ ہی نیکیوں کا کیا کرے گا یہ نیکیاں جو پہاڑ جیسے ہوں گے ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور بندے کے کسی کام نہ رہیں گے اس لیے تعلق باللہ کی سب سے راست شکل یہی ہے کہ اتنا اللہ حید و ما گہاں بھی ہو خلوت ہو جلبت ہو تاریکی ہو اجالا ہو سفر ہو یا حضر ہو تم تقوی کی ذاہ رہا اپنے صادر کو تقوی کے دامن کو تھامے رہو اپنے ظاہر و باتر پر تقوی کو قائم کر لو تخوا کے نور سے منور ہو جاؤ یہ تعلق بندہ کی سب سے خوبصورت شکل تخوا اللہ تعالی کے خوف کا نام ہے اور اللہ کے خوف سے نیکیا انجام دینے کا نام ہے. یہ تعلق بندہ کی ایک شکل ہے کہ ہر مقام پر تخوا کے زیبر سے آراستہ ہو جاؤ اور نیکا انجام دیتے رہو دوسری شکل آ دوسرے جملے بات میں صحیح ادر حسن دم اول کوشش یہ ہو کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو لیکن گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے کلو کنی آدم خطار ہر ابن آدم اداکار گناہ ہو سکتا ہے گناہ ہونے کے بعد تعلق باللہ کی دوسری شکل یہ ہے کہ فورا کوئی نیکی انجان دے ڈالو بات میں سیات الخاسا کسی گناہ کے بعد نیکی پیچھے لگا دے اور کسی نیکی کو اختیار کر لو تم وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گے بآب الرحمٰن نے نیکی کی تفصیل یہ کی ہے کہ توبہ کر لو گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ سب سے عمدہ کی قرار باتی ہے اور گناہ کر کے فوری توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا بلاہ افرح کے توبت رکھتے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی اپنے بندے سے کم ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتے ہی دوبہ کرتے بے ایک معنیٰ تو یہ ہے کہ اگر بسیت ہو گئی گناہ ہو گئی تو ادب سید الحسن فوراً توبہ کر اور اس گناہ کے معاملے کو صاف کرا دو اور خود بھی پاک صاف ہو جائے اور یہ بات معلوم ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کا باطن پہلے سے اجلا ہو جاتا ہے زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث ہے ادا ازم ابو اعظم ڈکیتا فی قلب ہی نقطہ سودا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 مزید اسے چمکا دیا جاتا ہے اور اس کا دل پہلے سے اجلا ہو جاتا ہے یقینا یہ اللہ تعالی کی محبت اور اس کی خوشی کی علامت کہ ایک بندہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لے گویا بندے کو معدے کہ گناہ تو ہو گیا اس کو بخشنے والا ایک ہی رب اب اس کے سامنے گڑ گڑا رہے توبہ کر رہے اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے سیاح نشان کو مٹھا دیتا ہے اور اس دل کو اور اجلا کر دیتا ہے چمکدار کر دیتا ہے ایک تصویر یہ ہے اس گناہ کے بعد نیکی کرنے کی دوسری تصویر یہ ہے کہ توبہ تو ہے ہی ہے اور بالخصوص کبیرا گناہ اسے لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دے نیک امال بھی کرے اس کے کچھ فائدے ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا انسان تھی یعنی آتی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی دی. اس کا شاند نظور صحیح مسلم میں مجبور ہے تو آیت کب اتری ایک شخص بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا گنا کا ذکر کیا وہ کہتا ہے کہ لوڑی وہاں سے گزر رہی تھی میں نے اس لوڑی کے ساتھ کچھ نامناسب حرکت کر ڈالی وہ حرکت کیا تھی وہ ایک اور حدیث میں مجبور ہے اصل تو قبل کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا یہ نامناسب حرکت مجھ سے سرد ہو گئے اب اللہ کا خور مجھ پر قائم ہو گیا اور تاری ہو گیا ہاں یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں فخر فی یا معاشیت میرے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دو مجھے بار ڈالو لیکن مجھے میرے پربر کی ناراض کی اور اس کے غصے سے بچا لو اس کے ارداب علیم سے بچا لو تبھی رضنا خاموش بیٹھے ہوئے اور کوئی جواب نہیں دے رہے آپ تو جواب تبھی دیتے تھے جب آسمان سے انکشاف ہوتا آپ خاموش بیٹھے امی عمر نے فرمایا سطح اللہ علیہ لو ستر کا نفس سکت. اللہ کے بندے اللہ تعالی نے تیرے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا کاش تو بھی اس کو چھپائے رکھتا اور اس کا اظہار نہ کرتا جب اللہ نے پردہ ڈال دیا صدر پوشی پر دی اور یہ ایک حدیث ہے نبیر اسلام کی کمبار عزت اگر کسی شخص کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے تو اسے قیامت کے دن واقف کر دے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 پیش ہو ہیں مجلس طویل ہو گئی اور آپ خاموش وہ شخص کی سوچ کر کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوں اور ایک طرح سے آپ کو تنگ کر رہا ہوں یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے کوئی شکل نہیں ہے بخش کی میں بربادی کی راہ پر چل پڑا وہاں سے کھڑا ہو گیا اس مجلس سے روانہ ہو گیا علیہ السلام نے ایک شخص کو پیچھے بھیجا بلا لی اور کہا کہ تیرے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے گھروں میں قرآن بھیجا ہے قرآن نازل کیا ہے اندر حسناتی یہ بھی میرا سیاد دی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں تو اس سے گناہ ہو گیا تو اللہ کے گھر میں آ گیا وضو کیا نماز پڑھ لی تو اس نماز کی برکت سے تیرے گناہ کا معاملہ پاک باد ہو گیا یہ ایک دوسری دلیل ہوگی گناہ کرتے ہی توبہ کر لی جائے اور توبہ کرنے کے بعد بےکار جان دیے جائے کہ دوہرے اللہ کی محبت کی نشانی ہوگی اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے قصرت متواز اور تبرانی میں ایک روایت ہے اتر میں روایت موجود ہے اس کی صنعت میں صحیح ہے ابو طویل نامی ایک صحابی نبی رسلام کے پاس آیا اور آ رسام سے یہ بات کہی کہ اتنا راجل ایک شخص اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا من فعل کل ایک شخص ہے جس نے سارے گناہ کیے اور ما تارا کا نناشیا اور کوئی گناہ چھوڑا نہیں اشارہ اپنی طرف ہے ہر گناہ کا انتقال کیا ہے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 مگر میرے گناہوں کا کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے اسلام قبول کر لیا اب تم گناہوں پر بھی نادمر شرمندہ ہو اب تمہارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ تراند الخیرات ہر لیکی انجام دینے کی کوشش کرو بتروں کو سکیات اور گناہوں کو چھوڑو بڑی ایک پختگی کے ساتھ اس منہج کو تھان لو جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو اور گناہوں کو چھوڑ دو جب یہ دو کام کرو انجام دیتے رہو گے گناہوں کے بعد بھی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا الحسنات کلا اللہ رس تمہارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا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 ہر نیکی انجام دینے کی کوشش کرو پر ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو تمہارے گناہ نیکیاں بن جائیں گے نبی اسلام نے یہ وعدہ فرما لیا تو وہ شخص بے ساخ اللہ ہو کر کہتے اللہ پر, اللہ ہو کر اور آنسو بہادا وہاں سے روانہ ہو گیا صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا اس وقت تقبیریں پڑتا رہا اللہ اللہ حکمر یہ دین کی مسرت اور سماحت وہ ادب سیاح ادر حسن دمعوها. کوئی گناہ ہو جائے تو دو کام کر لو ایک توبہ اور اشتفار کی طرف چل جلدی دوسرا کوئی امر سالے ہم جانتے اس وقت اگر کوئی امر صالح سامنے موجود نہ ہو اور کوئی نیکی کی شکل سامنے موجود نہ ہو تو ایک نیکی تو آسانی سے ہو سکتی ہے تو جی یہ بات بھی ایک حدیث میں مزدور ہے باہر دن جب رس اللہ نبی السلام سے عرض کیا کہ اوس یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلو. مجھے کچھ وسیعت کی تو آپ نے یہی وسیحت کی کہ تم اگر کوئی ڈیکی کر لو کوئی گناہ کر لو تو فوراً کوئی ڈیکی اختیار کر لے کوئی گناہ ہو جائے تو فور کوئی نیکی اتیار کر دینا تم وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی تو مارنے اللہ, صلی اللہ لا کا ذکر بھی نیکی ہے اگر میں گناہ کر بیٹھ اور کوئی نیکی کی صورت سامنے نہ ہو کوئی مسکین ہو فقیر ہو صدقہ دے دوں تو میں لا کا گرد شروع کر دوں ذکر شروع کر دوں یہ بھی نیکی فرمایا کہ من حسانات یہ جو سب سے بہترین نیکی ہے اللہ کی توحید کا اقرار ہے اعتماد اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جذبہ اور اس کا خوف کا اظہار لا الا لا الہ اللہ، کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اب میں اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوں وہی میرا معبود ہے محبود حق اسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوں اسی کا خوف اور تخوہ میرا زیادہ رہا ہے تو بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دے توبہ اس اقبار کے ساتھ ساتھ لا اللہ فرمایا کہ یہ بہترین نیکی یہ نیکی انجام دے دو بہترین نیکی تو یہ قواعد بڑے بڑے بڑے بڑے سنہری قواعد بڑے انمول قواعد جو بہر السان اداکار وہ شخص جس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا تھا اور پھر نویر اسلام پر یہ گہی اتری وہ شخص خوش ہو گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصا سے جو وہی اتری ہے اس شخص کے بارے میں کیا یہ اس کے لیے مخصوص ہے کہ پوری امت کے لیے فرمایا کہ بل نا سے پوری امت کے لیے یہ مخصوص فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بشارت پوری امت کے لیے ہے خلاصہ اقلاع یہ ہوا کہ تعلق باللہ کی سب سے کمی سورج جو ہے وہ اعبال سال ہے اطاف اللہ حما کل تھا انسان جہاں بھی ہو زیور تقوی سے آراستہ ہو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 اس کا باطن بھی کانک سے صاف کر کے چمکا دیا جائے گا اور یہ عمل سالے جو ہے اس کے لیے اضافی اجر کا باعث ہوگی اور وہ اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت استقبل نیکی کے منہج کو اختیار کرنے پر اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گی اور قیامت کے دن ایسے مشاہد سامنے ہوں گے اللہ رب العزت ایک بندے کا حساب لے رہے سرگوشیوں کے ساتھ جب وہ بندہ آ رہا تھا پرور کی عدالت میں اور انتہائی ایک خوف اور داحشت کی کیفیت ہے اللہ پہلے فرشتوں کو کہہ دے گا کہ اس بندے کے چھوٹے گناہ پیش علیہ کر دوارے بارہ چھوٹے گناہ پیش کرنا بڑے گناہوں کو چھپا ڈالو اٹھا دو وہ پیش نہ کرنا بندہ پہنچ گیا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 اللہ فرشتوں سے کہے گا سب کو بنا سب کو بنا بندہ گناہوں کا معاملہ کھلے گا تو کیا بنے گا اب اچانک اس میں جرت اور ہمت آ جائے گی اور کہے گا یا اللہ میں نے اور بھی گناہ کیے وہ کیوں نہیں پیش ہو رہا خود فار اس حدیث کے راویے فرماتے ہیں کہ نبی حدیث ارشاد فرما کے کھل کھلا کے ہنس پڑے ہم نے کبھی علیہ السلام کی داڑھیں نہیں دیکھی آج آپ اتنا کھل کھلائے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھی اکثر آپ کی ہنسی تبسم تک محدود ہوتی تھی مسکراہٹ تک لیکن اس بندے کی جرت کی بات کر کے آپ اتنا ہنسے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 کہ اس کی نیکیاں تو قبول کرے گا مگر اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر قبول فرما لے گا اور یہ بندہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق یہ حدیث مظاہر دین جملے ہیں مگر اس میں علم کے بڑے خزانے ہیں بڑی بڑی بشارتیں موجود اور تیسرا جملہ تعلق ناز کا ہے تعلق العباد کا ہے کہ وہ خالد ناز بن حسن لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کا برتاؤ کرو اور یہ اس لیے آپ نے فرمایا بعض لوگ واقعی تقوی کا منج اختیار کرتے ہیں ہمارے صالحہ انجام دیتے ہیں گناہ کم سے کم انجام دیتے ہیں گناہ ہو تو توبہ کر لیتے ہیں شیطان سے مایوس ہو جاتا ہے تم پر پینترا بدلتا ہے ایک اور بار کرتا اور وہ بار ہے نیکیوں کا غرور نیکیوں پر تکبر کتنی وہ نیکیاں انجام دیتا ہے کہ شیطان اسے نیکیوں سے روک نہیں پاتا تو پھر وہ اپنا وار تبدیل کرتا ہے اور گناہوں کا غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گناہوں کے غرور میں مبتلا ہو جائے تو بعض بندے مغرور ہو جاتے ہیں ان کے اندر نیکیوں کا سان پیدا ہو جاتا ہے نیکیوں کا غرور آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے اور گناہ کاروں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کو گورتے یوں سمجھتے ہیں کہ بس میں اکیلا جنت الفردوس کا وارث ہوں اور یہ سارے میرے سامنے چہن میں پھر یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ لیکیوں کا غرو یہ بھی لیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں پھر وہ اخلاق ہو جاتے ہیں لوگوں کو ڈانٹنا ڈبٹ کوئی ایسا شخص آ جائے جو واقعت گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے بجائے اس کے ایک اچھے اخلاق سے مل کر اسے نیکیوں کی طاقت دے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ڈانٹنا ڈبٹنا اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیبتیں کرنا بھلا ایسا اور بلا ہمیشہ ایسے بندے جن کی زبان پہ ہمیشہ قیبت ہوتی ہے آپ ان کے دلوں کو برے دیں گے تو اندر ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کا غرور ہو وہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور میں اس جہاں کا سب سے بڑا ہوں اور فلاں ایسا اور فلاں ویسا ہمیشہ مجلس میں بیٹھ کے لوگوں پر جرا کرنے والا لوگوں پر تنقیدیں کرنے والا لوگوں کی غیبتیں کرنے والا اس کے دل کے کسی نہ کسی جی کونے میں نیکی کا غرور ہو اور یہ چیز نیکیوں کو تباہ کر سکتی ہے رسول کریم سرسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک عورت بڑی طاقتور مالدار اور خوب نیکیاں جان دینے والی اپنی قوت سے فائدہ اٹھاتی تہجد بڑھتی اپنے مال سے فائدہ اٹھاتی صدقات کے ڈھیر لگا دیتی نمازیں پڑھتی نیکیاں جان دیتی صحابہ نے ذکر کی اس کی نیکیوں کا لیکن ساتھ صاحب کہا ملا کن ہاتھوں جیران زبان کی بہت کڑوی اور لوگوں کو دکھ دیتی ہے لوگوں کو پرتانا زلی کرنا کیجڑ اچھالنا جریں کرنا گیت میں کرنا ان کا نمیمہ کرنا بہتان لگانا یہ اس کا بتیرہ ہے دیکھیا بہت کرتی رسود اللہ سمجھے شاہ فرمایا نار یا عورت جہندم میں جائے گی جہنمی خاتون جی نیکیاں کہاں گئی یہ ہمارے سارہ کہاں گئے نماز روزے کہاں گئے تہجد کہاں گئے صدقات کے ڈھیر کہاں گئے بس وفال بےخول دن حسن تعلق بننا بنا رکھا تھا لیکن تعلق بالناس میں گڑبڑ پیدا کی ہوئی تھی لوگوں کو ڈانٹنا لبٹنا کاری گروز لانتے مولانتے خریدتے یہ اس کا اخلاق بن چکا تھا اور اکثر یہ ہلاک تو پیدا ہوتا ہے جب نیکیوں کا غرور ہو تو ہر کسی نے جس قدر بندہ نیکیاں کرے اسی قدر توازوں کا بیکر بن جائے بندے کے پاس کچھ ہو اور وہ توازو اختیار کر لے تو بندہ قابل تعریف ہے درخت کی وہ ٹہنی باقاعدہ جھکی ہوتی ہے جو پھلوں سے لدی پھدی ہو اور جو ٹہنی بالکل خالی ہو وہ تنی ہوتی ہے اوپر کو اٹھی ہوتی ہے تو بندہ اگر ایسا پھل دار ہو اور اس شاخ کی سطح متوازی ہو تو بڑا یہ قابل تعریف ہے اور بڑا اللہ کے ہاں درجات دروجات کا مستحق ہے یہ ایک بڑی عجیب ترتیب تعلق اللہ کو سنوار لینے کے بعد تعلق بناس کے امتحان میں ناکام نہ ہو جانا یہ بھی شیطان کا اخبار ہے تمہیں نیکیوں سے روکتا ہے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے مگر تم نے شیطان سے مکمل بغاوت اختیار کر لی نیکیاں انجام دے رہے ہو گناہوں سے پرہیز کر رہے ہو تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب ایک اور دعوت استعمال کر دو اور وہ دعو یہی ہے نیکیوں کا گرو اپنے آپ کو چیک کرو اپنے آپ کو پرکھو یہ ایک بہت بڑی ایک مذمت ہے جو بندے کے احمد کو ضائع کر دیتی ہے واقعہ آپ بھول گئے اس نیکوکار بھائی نے اپنے بدکار بھائی سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایسا نیکی ہوگا غروب اللہ کے پیارے پہ ہم اس نیک بھائی نے کوئی نیکی کبھی چھوڑی ہی نہیں اور بدکار بھائی نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا اور آج اس نے اسی اپنے غرور کی بنا پر قسم کھا کر یہ بات کہہ دی اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایک حدیث میں کمبارزت نے اس وقت کے نبی پروئی بھیجی کھانے والا کون ہے کہ میں فلان کو معاف نہیں کروں گا بلاو اس کو اور, کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا اور تجھے نے ڈال دی اور کی ایک حدیث ہے جب دونوں فوت ہو گئے تو اللہ تعالی نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لی اور کہا کہ تو نے قسم کھائی میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو نے یہ قسم کھائی تھی یا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے معاف کر دیا جاؤ جنت میں اور تو جا جہن میں داخل ہو جاؤ یہ جو غرور ہے لیکیوں کا بڑا تباہ کن اس لیے پیارے بے نے فرمایا بخالت الحسن کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اعمال صالح کا زم ہو اور اس زم کی علامت یہ کہ ایک شخص ہمیشہ خریدتے کر فلا ایسا اور فلا ایسا کبھی کسی سے خوش نہ ہو ہمیشہ اس کی بات نہ سے شروع کبھی کسی کی تعریف کر ہی دو نہیں یہ چیز اور وہ چیز یہ منحص جو ہے یہ کام یاب لوگوں کا منحج نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ کا توازو ہونا چاہیے اور ایک مندر میں انکشاری آ جانی چاہیے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اقرب و ماد میں ربدے بہ ب ساجدوں جس قدر جھک جائے اتنا پروردگار کا تقرب اس کو ملتا ہے سب سے زیادہ سچ سجدے میں ہے گھٹنے گٹنے ہوئے ہاتھ زمین سے مس ہے ناک اور پیشانی زمین سے رگڑ رہی اس سے پڑھ کر جھکنا کیا ہوگا فرمایا کہ بندے کی یہ کیفیت اللہ کے کی نزدیک سب سے بڑی قربت کی راہ اور قربت کی کیفیت ہے تو نیکیوں کا توازو ہو نہ کہ ہر ہو نیکیوں پر آرسی ہو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 لاتی جی رانا بے لسانے اس کی زبان بہت میٹھی ہے اس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا نہ کسی کی کی نہ کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہ کسی پر لانت بلامت کی اخلاق کی بہت میٹھی ہے فرمایا پھر فر جنت یہ خاتون جنتی ہے جنتی ہے اخلاق حسن فرمایا کہ اصقل الشعین میدان الخلاق الحسن کل جب قیامت کا روز ہوگا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 تو بہت ہی بھاری ہوگی پہاڑوں کے برابر اس کے ان, ان نیکیوں کا وزن ہوگا دو خصلتیں اور دو نیکیاں کون کون سی پر میں طول سمت ایک تو لمبی خاموشی ایک شخص اپنی عادت بنا لے کہ کم بولنے زیادہ خاموشی اختیار کرنی لی مجالس میں لوگ بول رہے ہیں اور وہ خاموشی سے سنتا ہے اور کبھی کبھی کلمہ خیر ادا کر دیتا ہے خاموشی عمل نہیں ترک عمل بولنا عمل ہے خاموشی عمل نہیں ہے اللہ اکبر کے جی شریعت کی برکت ہے کہ ایک انسان عمل نہیں کر رہا خاموش بیٹھا ہے اور اس کی خاموشی دیامد کے دن اللہ کے میزان میں تولی جائے گی اور بڑی بھاری بھرکم ثابت ہوئے گی اور دوسری لیبی برخولک الحسن اچھے اخلاق ہیں کہ ایک بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو یہ تعلق میں ہے جو خلوق حسنا کی بنیادوں پر ہو یہ پیارے بے عمر کے حدیث تینوں جملے بڑے مربوط ہیں آپس میں تعلق ہے ان کا اور یہ تینوں جملے پورا دین ہے کتنا کلّا ہے دُعا جہاں بھی ہو تخوا کے ساتھ رہے بچاؤ حاصل کر لے تخوا بچاؤ کا نام ہے شرک سے بچ جا بدر سے بچ جا گناہوں سے بچ جا یہ پورا دین ہے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے دوسرا جملہ اگر گناہ ہو جائے مایوس نہ ہونا بس دو کام کرنے ہیں ایک توبہ اور استفاع کی جلدی دوسرا کام صالح سالے اختیار کر لو ود بہ سید اور حسن تم ہوا ہو جائے تو نیکی کر لو وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گا اور تمہارا معاملہ پاک صاف ہو جائے گا اور بالکل تم کو براد حاصل ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے جب تم تقوا کے منش کو اختیار کر لو اور گناہوں سے بچ جاؤ توبہ استفار کے ذریعے اپنا معاملہ پاک صاف کر لو کوئی کبر اور غرور نہ تمہاری اندر آپ آئے بلکہ اور توازو اور آج جی کا پہاڑ بن جاؤ اس پر استقامت اختیار کر لو بخار ناسن بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو اخلاق حسنہ سے پیش آؤ کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی چغلی نہ کرو کسی کا نمیمہ نہ کرو کسی پر بلا وجہ چرح نہ کرو بلکہ متوازے بن جاؤ